من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا من مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى القا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ یوحب دنیا اللہ تعالیٰ نے محض بندوں کے امتحان کے لیے بنائی اور بندوں کی آزمائشیں اللہ کئی طریقے سے کئی طریقوں سے کرتا ہے کسی کو خوش حال کر کے اور کسی کو بد حال کر کے کسی کو بہت زیادہ مال دے کر اور کسی کو بہت کم دے کر دے. کسی کو اولاد دے کر آزما لیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالی اولاد نہ دے کر آزماتا ہے پھر جو اللہ کو مان لیتا ہے جو یہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا اس کو تو اللہ بہت ہی زیادہ آزماتا ہے اس کی تو پھر زندگی ساری آزمائشوں میں گزرتی ہے جو نہیں مانتا اللہ کو اللہ اسے ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں نو اللہ ہی ماتو اللہ جانا چاہتا ہے چلا جا پھر بڑا وہ خوش ہو جاتا ہے بڑا مال والا ہو جاتا ہے دنیا میں اس کی بڑی عزت بن جاتی ہے بڑی اس کی شہرت ہو جاتی ہے بہت کچھ اسے دنیا کا مل جاتا ہے لیکن جو اللہ کو مان لیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مان گیا مجھے اللہ نے ہی پیدا کیا میرا اللہ پر ایمان ہے پھر اللہ اس کی آزمائشیں کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزماتا ہے اور بڑی بڑی باتوں میں بھی آزماتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام وہ جن کو اللہ نے کہا اسلم یہ پران ہے پہلا پارا ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھے از کال الب رب اسلم کہ ان کو ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلم تو مسلمان ہو جا اسلم مسلمان ہو جا کئی دفعہ بتایا میرے بھائیوں کہ اسلام مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت ہے کوئی نہیں کہ آخرت میں جتنی نعمتیں جنت جنت کی بہاریں وہ سب مسلمان کے لیے ہیں روبما یو الدین کفارو لو کا نو مسلمین دن قیامت کے مسلمانوں پر ایمان والوں پر اللہ کی رحمت اللہ کی نعمتیں اللہ کا احسان اللہ کی مہربانی جنت کی بہاریں دیکھ دیکھ کر کافر لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے کاش ہم بھی اسلام کو اپنا لیتے تو اللہ نے کہا ابراہیم اسلم مسلمان ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اسلم تو میں مسلمان اب دعویٰ کر لیا کیا کہ اسلم تو میں مسلمان اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو نے کہا مسلمان اب دیکھتا ہوں کہ تو واقعی مسلمان ہے مسلمان کا معنی اللہ کی ماننے والا ہر حالت میں اللہ کی ماننا اپنی مرضی نہ کرنا یہ مسلمان کا معنی ہے جہاں جس نے اپنی مردی کر لی وہ گیا بڑا عجیب انداز ہے میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو آزمانے کا اللہ نے کہا دیکھتا ہوں پھر میں کہ تو واقعی مسلمان ہے اب اللہ نے پھر آزمایا اللہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزمایا اور میں نے بڑی بڑی باتوں میں بھی آزمایا پہلے ہی پارے میں اللہ نے کہا وائب تلا ابراہیم رب ہُو بکمنی سام لوگو یاد کروزا یاد کرو جس وقت اب تلا آزمایا ابراہیم ابراہیم کو کس نے رب اس کے رب نے کائے میں ازمایا بے چند باتوں میں چند باتوں میں ازمایا فاطمہ ہونا ابراہیم نے ان سب کو پورا کر کے دکھا دیا تو جب انہوں نے پورا کر کے دکھایا پھر اللہ نے کہا ان جائنوں کا لنا امام اے ابراہیم اب میں تجھے سارے انسانوں کے لیے منصب امامت عطا کروں گا تیرے پیچھے لگیں گے سارے تیری پیروی میں آئیں گے سارے یہ مقام اللہ نے پھر دیا کب فاتم جب ابراہیم امتحانوں میں پورا اتر آئے کئی دفعہ آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی باتیں اب دیکھو نا اللہ اکبر ناخن کا قطرنا یہ کوئی بہت بڑی آزمائش ہے اس میں بھی اللہ نے آزما لیا اب ہمارے معاشرے میں ختنہ کرنا بہت بڑی بات ہے کوئی ہر کوئی کر رہا ہے اس میں بھی آزمایا مونچھوں کا قطرنا یہ سارا صحیح حدیثوں میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان سب باتوں میں آزمایا اب اگر کسی موقع پر کہہ دیتے کہ لے یہ کوئی کون سی بڑی بات ہے گئے تھے لیکن جو بھی حکم آتا رہا صحیح بخاری میں ہے اسی سال کی عمر میں ختنے کا حکم آیا ہے اسی سال کی عمر میں اب ذرا تصور میں لائے کتنا بڑا امتحان ہے یہ ہے کہ نہیں امتحان اسی سال کی عمر ہو بندے کی اب حکم ہو کہ اس کا اب ختنا کرو کسی سے دوسرے سے کروا بھی نہیں سکتے کرنا بھی آپ ہی ہے ابراہیم علیہ السلام بھاگے اللہ کا حکم آ اسی وقت تیار اب آلہ تلاش کیا کوئی آلہ نہ ملا خترہ کرنے کو ایک کھنڈا سا تیشا پڑا ہوا تھا اسی کو لیا اور خطرہ کرنے لگ گیا طریقہ بھی نہیں تھا آلہ بھی کھنڈا تیز نہیں تھا اب زخم ایسا آ گیا تکلیف ہوئی خون چلنے لگا ابراہیم ذرا ٹھہر جاتا تھوڑا سا ٹھہر جاتا میں تجھے طریقہ بھی بتلا دیتا کوئی آلہ بھی تجھے مہیا کر دیتا یا اللہ تیرا حکم آ گیا تھا گوارا نہ کیا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا کوئی اور انتظار کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ نے فوراً فرمایا اسی لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے دوست دوست کون ہے اللہ کا اللہ اکبر یہ میرے بھائیوں تھوڑی تھوڑی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں بھی اللہ آزماتا ہے اور بڑے بڑوں کو آزما ہے بڑے بڑوں کو ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی آزمائشیں صحابہ کرام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے ایسے صحابہ جنہوں نے انتہا کر دی اللہ کے دین کی خاطر محنت کی انتہا کر کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہے کسی معاملے میں ایک صحابی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر بڑی قربانیاں ہیں انصاری صحابی ہیں وہ جو جب رسول اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے اور مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے بیعت کی تھی رات کے اندھیرے میں ان کے اندر یہ عبداللہ بھی شامل تھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر ان صحابہ کی شروع میں انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر غذا بدر میں شریک ہوئے عہد میں شریک ہوئے حنین میں شریک ہوئے احزاب میں فتح مکہ سارا مال بھی پیش کیا جان بھی پیش کی سب کچھ ہوا لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا اللہ اکبر فضیلت ان کی کئی موقع پر ان کے بارے میں اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن بھی نازل کیا قرآن بھی نازل کیا ان کی تعریف میں ایک دفعہ بیمار ہوئے کافی بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے عیادت کی آپ نے دیکھا کہ حالت بڑی ادیب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر کسی بیماری میں عبداللہ ابن روا کی موت مقدر ہے تو یا اللہ تخفیف فرما دے مانا آسانی دے دے بہت تکلیف تھی لیکن یا اللہ اگر اس بیماری میں موت مقدر نہیں تو شفا تھا فرما دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لیے بھی یہ ہے ایسی حالت میں اگر کسی بیمار کو دیکھیں اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ویسے بھی ہے کہ حدیثوں میں آیا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کہ اس کو پتہ بھی نہ ہو اس کو پتہ بھی نہیں اس کے لیے دعائیں کرنا کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے کوئی اور بھی پریشانی میں اس کے مصیبت کے حل کے لیے حتیٰ کہ کسی کو اسلام کی سمجھ نہیں اس کے لیے دعا کرنا یا اللہ اسے اسلام کی سمجھ دے دے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے جو دوسرے کے لیے کر رہا ہے جس کو پتا بھی نہیں اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ بہت سخت بیمار ہے اگر نے مقدر میں اس کے اسی بیماری میں موت کی ہے تو یا اللہ تخلیف آسانی کر دے نبی وسلم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی وسلم کی دعا قبول کی تھوڑی دیر کے بعد سکون ہونے لگا حضرت عبداللہ اللہ خطا کے شفا یاب ہو گئے اللہ نے آرام دے دیا بعد میں جا کے غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے یہ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فضیلت ہے ان کی کہ یہ ایک واقعات ان کی فضیلت میں ان کی عظمت میں یہی ایک عظمت تھوڑی ہے کہ وہ اقبا کی رات بیعت میں شریک ہو پھر غزوائے بدر میں جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ بدر میں جو جو شریک ہوا ہے ان کی بخشش کے لیے غزوائے بدر میں شریک ہونا ہی کافی ہے لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ تیار کیا یعنی ایک کافلہ چند ایک فوجی مجاہدوں پہ مشتمل تو ان کا امیر بنایا عبداللہ ابن رواحہ کو اور حکم دے دیا کہ تم نے صبح نکلنا ہے اور فلاں جگہ پہنچنا ہے یہ حکم آ گیا اتفاق سے جس صبح جانا تھا وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن جامع ترمیزی میں یہ حدیث ہے اب جمعہ کا وہ دن تھا انہوں نے جانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب حضرت عبداللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہو ان کو کیا خیال آیا خیال کوئی برا نہیں خیال تو ہم اگر اپنے عام میں تصور میں لائے تو ہم سمجھے کہ اتنا بڑا اچھا خیال تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس سواری تیز تو سوچا یہ خیال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا مہم پہ جانے کا کہہ دیا ہے اب پتہ نہیں وہاں سے واپس بھی آنا ہے کہ نہیں کہ وہیں پہ شہادت مل جائے جہاد کے لیے روانہ کیا کیوں نہ ہو کہ میں آج کا جمعہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر لوں سواری ہے میرے پاس اپنے ساتھیوں سے انہوں نے پیدل جانا ہے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے ان سے جا ملوں گا وہ بھی مجھے ثواب مل جائے گا یہ بھی ثواب مل جائے گا کیوں بھائیو کتنا اچھا تصور کتنا عمدہ خیال ہے بھی مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جمعہ ادا کرنا کس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ اکبر پھر ایک جمعہ ادا کرنا ایک ہزار جمعے کا اذر اجر اور ثواب ہے مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کریں ایک ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے یہ خیال آ گیا کون ہے صحابی ہے صحابی بھی وہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوا غزوہ احد میں شریک سارے غزوات میں بڑی فضیلت اس کی خیال کتنا عمدہ رہنا کہاں ہے مدینے میں مسجد کون سی ہے نبوی کس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہاریں مل گئی کتنی فضیلتیں ہیں اللہ اکبر. پھر وہاں جہاد کا جو عجر ہے وہ بھی لے لینا ان کے ساتھ بھی جا ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا نظر پڑی عبداللہ ابن روا پر عبد اللہ تھی میں نے تو کہا تھا کہ تمہیں پہنچنا ہے کیا ہو گیا تجھے کیوں رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتد نہیں ہوا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مرتد نہیں ہوا یہ نہیں کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ بس اللہ کے نبی یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں چلو آج شاید آخری جمعہ ہو آپ کے پیچھے ادا کر جاؤں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی جا ملوں گا میرے بھائیوں یہ آزمائش تھی ان کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا میں عبداللہ لو انفقت ما مالو دولت سونا چاندی تیرے ہاتھ آ جائے وہ تو خرچ کر دے اللہ کی راہ میں قربان کر دے مگر جس ثواب اجر فضیلت کو تیرے ساتھی جہاں پہنچ کے پا گئے تو وہ کبھی بھی پا نہیں سکتا دارالخدا اپنی سوچ فکر یہ اسلام اس کا نام ہے ہی نہیں اسلام نام ہے بس اللہ کے حکم کو مان لینا رسول کی اتماع کر لینا رسول کی پیروی کر لینا مسلمان ہوتا ہی یہ ہے ابراہیم مسلمان ہو جا اللہ اسلام تو میں مسلمان ہو گیا اب یہ وقت ہے پھر ساری زندگی دیکھ لو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں امتحانات آئے یہ بڑا امتحان تھا یہ بڑا امتحان تھا بیٹے کی قربانی اور واضح حکم بھی نہیں آیا یعنی جبریل کو بھیج کر آمنے سامنے کر کے جیسے وہی آتی ہے اس طرح کا حکم بھی نہیں اللہ نے خواب دکھایا خواب خواب میں یہ دکھایا کہ میں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبا کر رہا ہوں اب نبی جو تھے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہی ہے تیار ہو گئے بیٹے کو بلایا بیٹا یہ معاملہ ہے انی ازباحوں کا فن درماد بیٹے میں دیکھ رہا ہوں انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے خواب میں انی ازبا ہو کا کہ میں تجھے ذبا کر رہا ہوں فنظر درمادہ ترا بتا تیرا کیا خیال ہے بیٹا کہنے لگا یا آپاتی پیارے ابا جان امر جو تجھے حکم ہے وہ کر گزرو یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریے افال الما تو عمر ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت اسماعیل کو آزمانے کے لیے یہ بات کہی تھی یہ نہیں کہ وہ اسماعیل کو پوچھا اگر وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے نہ کہتے تو نہ کرتے نہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا تو کہا تھا رب بے حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا نصیب کر دے اب دیکھنا تھا کہ یہ صالح ہے کہ نہیں اسماعیل نے اپنا صالح ہونا ثابت کر دیا ابا جی جو حکم ہے کر گزرو سات اللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے اب ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا اس وقت اللہ نے کیا فرمایا جب بیٹا لیٹ گیا باپ کے ہاتھ میں چھری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی اس وقت اللہ نے فرمایا فلم اسلم یہ خبر ہے تصنیہ کا سیگا ہے کوئی وقت تھا ابراہیم مسلمان ہو جا اب اللہ نے فرمایا فلما اسلم اب دونوں باپ بیٹا مسلمان ہو گئے اسلم ہو گئے مسلمان دونوں اسلام دونوں یعنی تیار ہو گئے باپ ذبا کرنے کو بیٹا ذبا ہونے کو اگر ابراہیم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ ہیں بوڑھا ہو کے تو ملا بیٹا اب میں بیٹے کو ذبا کروں بس گئے اسماعیل اسلام کے ذہن میں آتی ابا بیٹے کو بھی بھلا ذبا کرنا یہ ویسے آپ کو خواب آ اگر یہ ہوتا تو گئے لیکن یہ کچھ بھی ذہن میں نہ آیا تیار ہو گئے اللہ نے فلما اسلم اب دونوں مسلمان ہو گئے یہ ہے مسلمان ہونا اس کا نام ہے اسلام ہر آزمائش کی گھڑی میں پورا اترنا اللہ کے حکم پر چل جانا اسی کو اللہ رب العزت نے جو آیت پڑی آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا تنا لتا تم سے بوم او ایمان والو تم نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے لنتنا لرلا بر نیکی جو تمہارے ہاں تصور ہے نا نیکی کا یہ بھی نیکی وہ بھی نیکی ہے نا ہمارے معاشرے میں کیا حرج ہے یہ بھی نیکی وہ بھی نیکی یہ بھی نیکی کوئی نیکی بھلا اپنے آپ نیکی ہو سکتی ہے نیکی وہی وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو نبی کی اطاعت میں اپنا خیال دیکھو نا میں نے صحابی کی بات کی ہے کتنے جلیل القدر صحابی اور خیال بھی کتنا اونچا کتنا عمدہ مگر اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ فلاں جگہ صبح ہی چلے جانا ہے وہاں پہنچنا ہے بس یہ حکم تھا جو چلے گئے وہ اجر وہ لے گئے جو نہیں گیا وہ اتنا بڑا فضیلت والا ہو کے بھی وہ اجر نہ پا سکا اللہ اکبر یہ ہے اصل اسلام اللہ کہتےل البرا تم کسی صورت میں نیکی کو پا ہی نہیں سکتے حتا تم پہ بو میں جب تک کہ تم قربانی نہ کر دو خرچ نہ کر دو وہ چیزیں ما وبو نہ جن کو تم بہت ہی عزیز رکھتے ہو جو تمہیں بہت پسند ہے اب مختلف حساب ہوتا ہے نا اللہ اکبر کسی کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کوئی اپنی اولاد سے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کوئی اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے کسی سو کو ماں باپ سے بھی بڑھ کر بیوی سے محبت ہوتی ہے کسی کو ان سے بھی بڑھ کر اپنے عزیز و اقارب کوئی ان سب عزیز و اقارب کو چھوڑ کر جو دوست ساتھی سجن بیلی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرتا ہے محبتیں کرتا ہے کسی کو اپنی نوکری پیاری ہوتی ہے کسی کو اپنا کاروبار یہ فیکٹری یہ ساری پیاری ہوتی ہے اب اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ان سب چیزوں کو گن دیا سب کو فرمایا میرے نبی علیہ السلام کل کہہ دو اللہ جی کن کو کہوں فرمایا جنہوں نے تجھے مانا ہے جو ایمان والے ہیں ان کو کہہ دو ان کا نا اباؤکم و ابناؤکم و اخوالکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن اقتربتمها و تجارۃن تخشون نکساها و مساکن ترضونھا احب علی کو رسول ہی و جہادی صبیل ہی فتح القوم الفاسقین سورت توبہ ہے ایک ایک چیز گنا دی اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں نا پہلے بیوی رشتہ دار تو بعد میں بنتے ہیں اللہ نے کہا ان سے کہہ دو ان کا نہ آبا اوکم اگر تمہیں تمہارے ماں باپ دوسرے نمبر پہ وہ تمہاری اولاد اولاد میں بھی بیٹے بیٹے و اب آگے و تمہارے بہن بھائی وزوا جو تمہاری بیویاں و عشیراتکم تمہارے رشتہ دار کمبے قبیلے برادری والے اور فرمایا و عشیراتکم و اموال و نقتارکم و موہا پھر وہ مال جن کو تم کماتے ہو و تجارتن کاروبار تکثاون کا سادھا ہاں جن کے گھاٹے کمی سے تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو فکر مند رہتے ہو و مساکن تردونھا تمہاری بلڈنگیں مکانات کوٹھیاں محل تمہارے مساکن جن کو تم بنا پسند کرتے ہو کیا احبا الیکم یہ تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے زیادہ پیارے ہو گئے معنی محبت تو ان سے ہوتی ہے نا پیار لیکن مقابلہ ہے مقابلہ من اللہ ہی و ہی اللہ سے اور اس کے رسول سے ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے ایک طرف اللہ ہے اللہ کی بات ہے اللہ کا حکم ہے دوسری طرف باپ ہے کس کو ترجیح دو گے اللہ کو ترجیح ہو گئی کامیاب باپ کو ترجیح ہو گئی لے. اب ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم تو ہے اللہ اکبر یہ عام سے مسلمان کی بات نہیں کر رہا یہ اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث پر چلنے والے اکثریت میں ایسے بھائی میں بھی شامل آپ کے ساتھ اچھے بھلے کہ ہم جی قرآن حدیث کتاب و سنت بس اور کوئی چیز نہیں لیکن اب میدان آ گیا آزمائش آ گی ایک طرف باپ ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے اللہ ہے کس کو رکھنا اگر اللہ کو رکھ گیا تو کامیاب پھر نمازیں بھی پھر روزے پھر حج پھر زکات سارا کچھ کارآمد اور اگر اس موقع پر آزمائش کی گھڑی آئی کہا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم ہے مگر باپ کا بھی تو اللہ نے درجہ رکھا ہے نا اب اگر اس کی نہ مانو تو بھی تو کام خراب ہے تو بھی تو کام خراب ہے اللہ اکبر یہ چیز فرمایا ایک طرف یہ یہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد بیٹے تمہاری بیویاں یہ سارا کچھ جتنا بھی آٹھ چیزیں گنوائیں اللہ نے رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے یہ زیادہ عزیز ہو گئے زیادہ پیارے ہو گئے زیادہ محبوب ہو گئے اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول کا عمل اللہ کے رسول کا حکم اللہ کے رسول کی سیرت سب کچھ سامنے ٹھیک ہے جی درست ہے مانتا ہوں واقعی ایسا ہونا چاہیے مگر کیا کروں جی میرے ماں باپ میری اولاد میرے بیٹے ان کے دوست میرے رشتے دار میرے محلے والے جی وہ کیا کہیں گے لو چلو جی اس وقت میں کر لوں میں انشاءاللہ دل سے بڑا پکا مسلمان ہوں اللہ کی ماننے والا لیکن مجبور ہوں جی فلا مجبوری فلا مجبوری فلا مجبوری اللہ کہتے ہیں رکھ مجبوریوں کو اپنے پاس پتہ رباس ہو انتظار کر اللہ تجھے زلیل کر کے رکھے فاسط کرار دیا اللہ نے فاسط کہ ایسا آدمی فاسط ہے سو مسلمان ساری زندگی تیری آزمائشوں سے تعبیر ہے اللہ کہتے ہیں آناسرو آ منا لاف تان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے آس بنناس کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے این پولو آ کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہم نے کلمہ پڑھا ہم مسلمان وہ لا یو پھر وہ آزمائے نہ جائیں پھر ان کی آزمائش ہے پھر ساری زندگی آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہو جا ہاں اللہ مسلمان ہو گیا پر چل پھر سب سے پہلے اسلام اپنے باپ کو پیش کر دے باپ بھی کوئی معمولی نہیں سب سے بڑا مشیر خاص اہم سے اہم مشورہ بادشاہ کا اگر ہوتا تھا تو ابراہیم کے باپ آدر سے ہوتا اللہ اکبر بہت عزت بڑا وقار کوئی بات بادشاہ نے کوئی کام نہیں کرنا جب تک کہ ابراہیم کے باپ آدر سے پوچھ نہیں لیتا جو مشورہ اس کا ہونا اس کے مطابق کام اب اتنا بڑا منصب والا ہو بھی پھر باپ اکڑ مزاج بڑا اکڑ تھا ابراہیم کا باپ علیہ السلام اللہ نے پرما چب سال چل سب سے پہلے یہ اسلام پیش کر میرے بھائیوں ذرا تصور میں لاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے باپ کو کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے پھر ایک باپ تو ہوتا ہے نا کوئی ڈیلا ڈھالا سا اتنی بات نہیں اس کے لیے تو کوئی چلو ہمت کر ہی لیتا ہے لیکن جو اچھا بھلا چودھری قسم کا عزت والا شہرت والا اس کو جا کے کوئی بات کہنا کتنا بڑا امتحان ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر آ اور کہنے لگے یا لا آبادی لابا یسما سینو وی کا شعی یہ توحید ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے توحید اگر یہ درست ہے تو پھر اگلے سارے معاملات درست اگر یہی درست نہیں تو نماز بھی برباد روزہ بھی برباد جہاد بھی برباد عقیدہ توحید سن لو اچھی طرح سے بھائیوں لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مواحد نہیں بن جاتا مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان آدمی مواحد توحید تب آتی ہے جب شرک کو چھوڑے اور شرک کا انکار کرے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر کہتے ہیں علی مشکل کشا ولی مشکل کشا پیر مشکل کشا فلاح حاجت روا فلاح حج ہے کہ نہیں اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے جب تک کوئی آدمی علی مشکل کشا کا عقیدہ چھوڑے گا نہیں یہ کہنے سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا لا الہ الا اللہ کوئی فائدے کا بالکل فائدے کا برماد ہے یہ پرنا اچھی طرح سمجھ لو سب کی پوری کرنے والا کون اللہ مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ تو بھروسے کے لائق اللہ کسی کو اپنے لیے حاجت روا نہ جانو نہ سمجھو کہ فلا ہستی کام آ جائے گی نہ سوائے اللہ کے کوئی بھی کسی کے کام آنے والا نہیں یہ عقیدہ توحید ہے کہا ابا جی لے ماتا بو دو کیوں پوجتے پکارتے ہو ایسو کو ما لا ہو نہ سن سکے ولا یوب نہ دیکھ سکیں ولا یگنی کا شی نہ تیرے کسی کام آ سکے تجھے کچھ دے بھی نہ سکیں تیرے کچھ کام بھی نہ آ سکیں کیوں پوجتے ہو ایسوں کو یا بات اگلی بات اللہ اکبر یا بات یہ میرے ابا جی انداز نہیں میرا علم میں سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان باپ کے سامنے پیش ہو کے اب کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جی جو علم مجھے ہو گیا ہے تیرے پاس نہیں جو میں جانتا ہوں تجھے اب کہہ کے دیکھ لے کوئی نمازی کو حاجی کو کوئی بیٹا کہہ کے دیکھ لے اللہ اکبر ہمارے ہاں بیماری گمراہی یہی ہے نا وہ جی وہ جو پہلے گزر گئے بڑے بڑے ان کو کچھ پتا نہیں تھا یہی کہتے ہیں نا نہیں دیکھتے کہ قرآن حدیث سامنے پیش ہو رہا ہے یہ نبوت کی بات ہے نبوت کی اللہ اکبر کہا انی قد جانی جان علم معلومیاتی کا مجھے علم ہو چکا ہے تجھے علم تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے مجھے اللہ نے علم دے دیا تیرے پاس نہیں لہذا اب اس علم کا تقاضا پتا بے نہیں ابا تم میرے پیچھے لگ جا تبھی نہیں ابا میرے پیچھے لگ جا میری اتباع کر میری پیروی کر کیا سولہ سترہ سال کا نوجوان باپ جو اتنی شہرت والا اللہ اکبر اتنی شہرت والا پنچایتی مشیر خاص اس کو کہہ رہا ابا میرے پیچھے لگ ابا میرے پیچھے لگ تو اتباع کس کی یہ کیوں کہا کہ ابراہیم نبی ابراہیم نبی تھے باپ نبی لہذا جو نبی ہے باپ غیر نبی کو اس کی اتباع کرنی پڑے گی نبی کی اتباع نبی کی پیروی نبی کے پیچھے چلنا اتباع کے لیے اطاعت کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے کسی امتی کی اطاعت کو نہیں کہا کہ اس کی اطاعت کرو یہی کہا ہے کہ لوگوں میرے نبی کی اتباع کرو میرے نبی کی اطاعت کرو دارالخدا نبی معصوم اللہ اکبر باقی کا کوئی پتہ نہیں کہتے ہیں جی ابو حنیفہ صاحب کی اطاعت کرو تقلید کرو کیوں بھائی وہ بڑے امام کس نے بنائے تجھے کیا پتہ وہ امام تھے بھی یا نہیں اس نے زن ہی ہے نا کیا پتا اللہ کے علم میں وہ دوسری لائن پہ ہو اللہ اکبر کوئی ہے گارنٹی کوئی گارنٹی نہیں گارنٹی کس کی ہے میں رسولا رسول کی اطاعت کہ اللہ نے رسول منتخب کیا بمار اللہ, اللہ کتنا بڑا مفتی شیخ ہو اس کی اطاعت نہیں اطاعت کسی کی ہے اللہ کے نبی کی کہا ابا جی میرے پیچھے لگ جا میری اطاعت اختیار کر لے میں تجھے آہ کا میں رہنمائی کروں گا تیری میں تجھے بتلاؤں گا میں دکھاؤں گا تجھے سراتم مستقیمہ سیدھا راستہ کا صویہ سیدھا صحیح راستہ میں بتلاؤں گا اگلی بات یا باتیں اب اس نے تو باپ کو بڑا جوش دلا دیا نا یا باتیں اے میرے ابا جی لاتا بولے شیطان کی پوجا نہ کر اللہ اکبر کیا خیال ہے آدر شیطان کی ابلیس کی پوجا کرتا تھا نہیں نبیوں ولیوں پیروں مرشدوں جو بڑے بزرگ جانے جاتے تھے ان کی پوجا ان کو پکارتا تھا ابلیسوں کو تو وہ گالیاں نکالتا تھا اسی لیے جب ابراہیم نے یہ کہا نا کہ ابا جی شیتان کی پوجا نہ کر بھڑک اٹھا کہنے لگا ہاں تو میرے بزرگوں کو شیتان بتانا رہا ہے بتلا رہا ہے میرے بزرگوں کو تو شیطان کہہ رہا میں شیطان کی پوجا کر رہا ہوں اللہ ہاں ہاں میرے بھائیوں اللہ کی پوجا اللہ کی پکار سے ہٹ کر کوئی خا کسی نبی ہی کو پکارے وہ شیطان کی پکار ہے وہ شیطان کی پکار ہے اللہ نے پانچویں پارے میں فیصلہ کر دیا ہے پر نیو من ملے ہی اللہ مریدا مشرق لوگ اللہ سے ہٹ کر جس جس کو بھی پکارتے ہیں یدعونا جس جس کو بھی پکارتے ہیں اپنی مشکل میں مصیبت میں حاجت پریشانی میں وہ فرمایا نبی کو نہیں بلکہ شیطان کو پکارتے ہیں کیونکہ اس راستے پہ لگانے والا کون شیطان ہے شیطان نبیوں کو تو پتا بھی نہیں نبیوں کو پتا بھی نہیں اللہ اوپر. دن قیامت کے اللہ کھڑے کر کھڑا کرے گا حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا اللہ اکبر کہ مجھے پکارنا مجھے اللہ اللہ کا بیٹا اور مجھے مشکل کشا جاننا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا اللہ یا اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کسی نے مجھے بعد میں مجھے تیرا بیٹا بنا دیا یوں مشکل کشا بنا لیا اللہ نے سورہ پرکان میں فرمایا ہے اللہ ان کو بھی کٹھا کرے گا جن کو انہوں نے پوجا پکارا نبیوں ولیوں فرشتوں کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا اور اللہ پھر ان نبیوں ولیوں سے کہے گا پوچھے گا آل تم ابادی ہاؤلا یہ جو بندے کھڑے ہیں میرے ان کو تم نے گمراہ کیا تھا بتاؤ تم نے گمراہ کیا ہم ہمدل الصبی یا یہ خود بھٹکے راہ سے کیا کہیں گے آگے سے قالو یہ سکران ہے سورہ فرقان پالو جواب دیں گے یہ نبی ولی یہ فرشتے جواب دیں گے سبحانہ کا ماں کا نمبیلا اندم دونوں کا من اولیا ولا کمتہ تہوم و آبا ہوم ہتانا سکرا و کانو کو یا لاتو <سؤال> پاک ہمیں پتا بھی نہیں ان کو اگر ہم نے کہنا ہوتا تو پہلے ہم خود کرتے ہم تیرے سوا کسی کو اپنا سرپرست بناتے کسی کو اپنا کار ساز سمجھتے جب ہم نے نہیں کیا ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے یاد لا ان کو تو نے مالو دولت خوب خوشحال بنایا نتیجے میں یہ تیری نصیحتیں ہی بھول گئے یہ قرآن ہی بھول گئے انہوں نے کچھ نہ سوچا آخر برباد ہو گئے تباہ ہو گئے سو میرے بھائیوں آزمائشیں آزمائشیں مسلمان ہو پھر یہ کہے کہ میری آزمائش نہ ہو اللہ کہتا ہے یہ بات ہو سکتی ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کی آزمائش اس کے اسلام کے مطابق ہوتی ہے جس کا اسلام ایمان جتنا عمدہ اعلیٰ پختہ ہو اتنی ہی آزمائش اس کی زیادہ ہو۔ اور جتنا ایمان اسلام کسی کا کمزور ہوگا اتنی آزمائش بھی ہلکی لیکن ہوگی ضرور اب اگر اس ہلکی آزمائش کے اندر بھی کوئی ہلکا مسلمان گیا تو گیا پھر اللہ کو کوئی پرواہ ہے پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس لیے اللہ کہتے البرا حتابو مما تو ہبون جب یہ ہے تو اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابھی طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے سامنے نا گیٹ کے سامنے دروازے کے سامنے ان کا باغ تھا بڑا ہی بہترین انصاری صحابی کھجوروں کا باغ میٹھا چشمہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں ہر روز جب جی چاہتا مسجد سے نکلتے ابھی طلحہ کے اس باغ کے اندر جا کے کھجورے بھی کھاتے پانی بھی پیتے اب کتنی بہترین بات کہ اللہ کے نبی آئے اسی وجہ سے حضرت ابھی طلحہ کو سارے مال سے سب سے زیادہ مال پیارا اور عزیز یہ باغ تھا کہ اس میں اللہ کے رسول آتے ہیں روز صلی اللہ علیہ وسلم. پانی پیتے ہیں کھجورے کھاتے ہیں باتیں ہوتی ہیں حضرت ابی طلحہ سے بیٹھ کر کتنی کتنی دیر آپ ہر روز آ کے بیٹھتے بنا پیارا لیکن یہ آیت آ گئی او ہو مجھے تو پھر یہی باغ پیارا ہے اللہ کہتے ہیں جب تک اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان نہیں کر دو گے تو مسلمان نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے مجھے یہ باغ پیارا یہ میرا ہی رہے اور پھر میں نیکی کو پالوں یہ ہو ہی نہیں سکتا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جی یہ جو آئے تو آپ نے سنائی ہے میں تو اس کو سن کے پریشان ہوں کہ یہ باغ میرا سب سے پیارا باغ اور ہے ابھی میرے پاس لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا اللہ کی راہ میں میں خرچ کر دوں دے دوں اللہ کے لیے وقف کر میں نے وقف کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے مسکرائے ہم سے آپ نے پر میں راب یہی تو فائدے مند تجارت ہے تیری یہی تو مال تیرا فائدے مند رہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقسیم کر دیا اللہ کے نبی بس میں نے تو دے دیا آپ جو مردی کریں پھر وہ باغ جو ہے حضرت ابی طلح کے جو چچا جات تھے نا چچے کے بیٹے وہ غریب تھے بہت زیادہ ان کے اندر وہ تقسیم کر دیا گیا یہ ہے <سؤال> دوسرے مقام پہ اللہ سبیل اللہ لوگو اللہ او جہاد میں مال خرچ کرو قربانیاں پیش کرو جان مال کے جو بھی وقت آ جائے لگا دو وا تی گاہ لوگا جان مال سے محبت کر کے اللہ کی راہ میں را را خرچ کرنے سے ہچکچاہٹ کر کے کہیں اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈال دینا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے لو کم وا فتنہ لو ایمان والو تمہارے تو مال تمہاری ہر تمہارے لیے آزمائش ہے آزمائش ہے آزمائش کے لیے اللہ اسباب بنا دیتا ہے بہت زیادہ اپنے آپ جو چاہے بنا دے جو چاہے اسباب بنا دے اب ہمارے لیے حکومت کو اللہ نے آزمائش بنا دیا نا وزیر داخلہ تمہارا کہتا ہے جہاد ہاتھ اکٹھا نہیں ہونے دینا تھا بھائیو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے وہ تو ہے بے ایمان وہ تو پرلے درجے کا بے دین ہے اس کی کیا اس کو اللہ نے کھڑا کر دیا میری آپ کی آزمائش کے لیے اللہ کہتا ہے ان فی سبیل اللہ اللہ کی راہ راہ جہاد میں مال پیش کر دو اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مسجد کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے لیکن یہ موقع آیا لاؤ بھی جو جو کچھ کسی کے پاس ہے لاؤ رہے جہاد صحابہ پہ پیش کرتے سارا کچھ پیش کر دیتے اب اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اور تمہارے وزیر داخلہ کا حکم یہ ہے کہ جہاد پانڈ کس پر چلنا ہے کس پر چلنا ہے آزمائش وہ کہتے ہیں کیمپ نہیں لگنے دیں گے کیمپ نہیں لگنے دیں گے یہ اب قربانی آ رہی ہے نا کیمپ اسی پر لگنے ہیں نا تھالوں کے لیے لگنے ہیں اور اللہ کی توفیق سے چند سالوں سے سب سے زیادہ مظاہدین لشکر طیبہ اللہ کی توفیق سے آگے جا رہے ہیں ان کو یہی دکھ ہے ان کو یہی دکھ ہے تو وہ نہیں ہونے دینا اچھا بھئی نہیں لگ سک سختی کریں بھی وہ ابل تو ان ہو نہیں سکتی ہے نا گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے اب یہ بھی ان ذلیل ہونے ہی والا ہے پہلوں سے سبق نہیں لیتے پہلوں سے سبق نہیں لیتے اللہ اکبر جہاد مجاہدین سے تو محبت کرنی چاہیے اور ظالموں تمہیں سارا پتہ چل گیا ہے کہ آج جتنی تمہاری بھی عزت بنی ہے وہ جہاد کی وجہ سے بنی ہے مجاہدین کی قربانیوں کی وجہ سے بنی ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ راستے کھول دیتے پاکستان کی جتنی دولت ہے سب کا منہ کھول دیتے مجاہدین کے لیے جہاد کے لیے فوج کو بھی جہاد پہ لگاتے دیکھو پھر بہاریں ہوتی لیکن تم نے الٹا کام شروع کر دیا انشاءاللہ دلیل ہوگا ضلت مقدر ہے ان کا بہرحال اگر کریں سختی کریں گے نا نہیں لگانے دیں گے پھر کیا ہوگا ارادہ کرو انشاءاللہ ہم میں سے ہر اللہ کا ایک, ایک گھر اللہ کیمپ بنے گا اللہ کی توفیق سے ہم بتائیں گے کہ روک کے دکھاؤ تم جہاد کے لیے مال نہیں جمع ہونا مجاہدین انشاءاللہ نوجوان پہلے سے زیادہ جائیں گے اللہ کی توفیق سے جتنی رکاوٹیں یہ لوگ کھڑی کرتے ہیں اللہ اتنا ہی بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے تو ان کے حصے میں کیا آئے گا ضلع رسوائی سوائے ضلع اور رسوائی کے پہلے جنہوں نے بھی جہاد کے خلاف معاملہ کیا دیکھو اللہ نے کہاں کہاں دلیل کر کے رکھ دیا کہاں کہاں دلیل کر کے رکھ اب لوگ کہیں تو کہتے ہیں جی وہ مدین نے آج کی خبر پڑھ لو اس کی شباز شریف رو رہا اس نے درخواست دے دی ہے وہاں مکے میں وہ سعودی حکام کو درخواست دے دی ہے کہ میں مجھے بس واپس جانے دو خا میں وہاں جیل میں ہی رہوں میں واپس ہی جانا چاہتا ہوں یہ آج کے اخبار میں خبر لگ گئی منتیں کر رہا رو رہا اس کا یہ بھی الفاظ ہے کہ فوج کی منتیں کر لو جلدی سے فوج کی منتیں کر لو منتیں کر کے کہو کہ الیکشن ہو جائے تاکہ ہماری کوئی بات کتنی ذلت ہے کتنی رسوائی ہے اب سارا معاملہ ہو گیا اب بھی یہ حکومت والے آگے انشاءاللہ ان سے زیادہ زلیل ہوں گے اللہ کی توفیق سے میرے بھائیوں قربانیوں کے لیے تیار اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول کرے ہماری کیا محنتیں ہیں ان مجاہدوں کی محنتیں ہیں جو لہو پیش کر رہے ان کی برکات ہیں اللہ کی توفیق سے کہ دین کا معاملہ جذبات لوگ اس طرف اللہ کی توفیق سے حتیٰ کہ غیر مسلم غیر مسلم دو نوجوان ہندو میری ملاقات ہو چکی ہے جو لشکر طیبہ کے مجاہدین کو مل کر مسلمان ہو گئے ایک بہاول پور میں ایک کراچی میں دونوں نوجوان کو ایک سترہ سال کا ایک اٹھارہ سال کا ابھی داڑھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے پھر میں نے بات چیت کی ان سے اللہ اکبر میں نے جب ان سے بات کی پوچھا تو اللہ ایک قسم مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں نمبر تو یہ لے گئے نمبر تو یہ لے گئے یہ جہاد کی برکات عیسائی لوگ مسلمان ہو رہے ہم مسلمانوں میں سے جو بے دین تمغ وہ تو الحمدللہ آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ غیر مسلم جو ہے اس طرح سے اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں تو یہ میرے بھائیو جہاد کا عمل رکنا چاہیے جاری رہنا چاہیے اچھا ہم کہیں گے بنا بھی نہ رکنا چاہیے اللہ کے نبی فرما گئے جہاد و ماذن الا یوم القیامت ہاتھ تو قیامت تک جاری رہے گا اللہ نے قران میں کہہ دیا اے ایمان والو چھٹے پاروں ایمان والو من یرتد منکم تم میں سے جو دین جہاد چھوڑ جائیں گے چھوڑ جاؤ اللہ دوسرے لوگ تمہاری جگہ لے آئے گا جن سے اللہ کو محبت ہوگی وہ کیا کریں گے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے دعا کرو اللہ مجھے آپ کو ہی ان میں فرما لے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ میری والدہ اچانک ہارٹ اٹیک سے بوت ہو گئی میرے دل کو سکون نہیں آتا دل کرتا ہے کہ قبر پر جاؤں اور وہاں بیٹھ جاؤں کیا مجھے شری طور پر اجازت ہے کہ میں ایسا کروں نیز والدہ کے اصال ثواب کے لیے شرح طور پر کیا کر سکتا ہوں یہ اس طرح سے قبر پر جا کے بیٹھنا شرعن حرام ہے شرعن حرام ہے یہ تو نہیں اور رہا یہ کہ ایسال ثواب کے لیے کیا کرنا ہے ایسال ثواب کے لیے آپ کو خود بہت ہی زیادہ قرآن حدیث کے مطابق دین پر چلنا ہے بس جو کتاں ہیں کمیاں ہیں سستیاں ہیں ان کو دور کر دی دیجیے جو کتاں کمیاں ان کو دور کر دیجئے انشاءاللہ بس یہی سی سال ثواب ہے اللہ کی توفیق سے بے شک دوسرا کچھ بھی نہ یہ تو سب اپنے رسم و رواج کہ یہ دیگیں پکا دو وہ کر دو ساتا کر لو چالیسواں کر دو کسی کو چالیس دن روٹی کھلا دو کپڑے پہنا دو یہ کر لو سپارے پڑھوا دو یہ سب بتاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں سب عمل برباد بس اولاد اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اگر ان سے کوئی کمی کتائی ہے توبہ کر اپنے دین پر صحیح ہو جائیں کہ یا اللہ میری توبہ میں اپنے ابے کی زندگی میں ایسا کتا رہا سست رہا یا اللہ وہ میری توبہ اللہ کہیں میری اس سستی کی وجہ سے میرے ابے کی پکڑ نہ کر لینا یا اللہ مجھے معاف کر دے انشاءاللہ یہی آپ کی پکی توبہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے حدیث کئی دفعہ سنائی کہ ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی نہیں گئی اللہ کا حکم سمجھ کر بارا لمبا واقعہ ہے اللہ اکبر باپ مر بھی گیا بیمار تھا تب بھی نہ گئی کہ خامد کی اجازت نہیں تھی خامد گھر میں نہیں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس پہنچی آپ نے بھی فرمایا جب خامد کی اجازت نہیں میں بھی اجازت نہیں دے سکتا وہ نہیں گئی آخر باپ مر گیا مر گیا پھر بھی نہیں گئی ہی لا کے اس کے گھر میں اس کو چہرہ دکھا دیا گیا رسول اللہ کو اللہ نے وہی کر کے بتلا دیا آپ نے خوشخبری سنائی اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم پر پابند رہنے کی وجہ سے تیرے ابے کی اللہ نے ساری کوتاحیاں معاف کر دی ہے اللہ نے بخش دیا معاف کر دیا اللہ اکبر اس لیے یہ میرے بھائیو یہ ہے اصل دین پر چلنا دین پر چلنا صحیح نیکی کو اختیار کرنا شرک چھوڑنا بدتیں چھوڑنا رسمیں چھوڑنا قرآن حدیث کے مطابق عمل جہاد میں آ جانا انشاءاللہ یہی اللہ کے فضل سے سبب بن جائے گا ماں باپ کی کوتاہیوں کی دوری کا بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے تو میرے بھائیو گھوڑا ساری حدیث کی کتابوں میں تقریباً آیا ہے کہ گھوڑا حلال ہے گھوڑا حلال ہے اگر کوئی اس کو ذبا کر کے گوشت بنا کے کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے گھوڑا حلال ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب اگر کسی جگہ پہ یہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس معاشرے میں ہے نہیں اب دیکھو نا ہے تو حلال لیکن رسول اللہ وسلم کے دور میں بھی کوئی کہیں کہیں مثال ملتی ہے گھوڑے کو ذبا کرنے کی کہیں کوئی مثال لیکن عام نہیں تھا اس لیے کہ گھوڑے کی ضرورت بہت زیادہ ہے ورنہ گھوڑا ہے حلال اس کو کوئی بھی بندہ حرام کر سکتا نہیں جو کرے گا وہ اپنا دخل دے گا بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں جو بھائی چاہے انشاءاللہ اس کو دکھائی جا سکتی ہیں جن کو چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح احادیث کے گھوڑا حلال ہے اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق کتا فرمائے یہ تو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے میرے بھائیوں مسئلہ پوچھا کہ امام کے پیچھے جو ہے نا سور الحمد شریف پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے بھی اگر ہو تو الحمد ضروری پڑھنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی امام کے پیچھے بھی سورج فاتح نہیں پڑھتا اللہ صلاح اس کی بھی نماز نہیں ہے لہٰذا سورج فاتحہ ہاں پڑھنی ہے اگلا جو حصہ پڑھا جاتا ہے کا اس کو خاموشی سے سننا ہے اللہ ملکی توفی کتا دار خدا بہترین ریکارڈنگ معیاری و سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار